تاکہ ہم اس یہ ایسے مقدس قرآن پاک میں ہے تو کس صورت میں ہے تو عنوان یہ جل جلال قرآن پاک میں اس ہاں جی عنوان سے توجہ ہے تو, تو العد جل جلال یہ سب مقدس قرآن پاک میں ہاں جی اللہ جلا جلال ال کے آسمائے کے طور پر ذکر نہیں ہوا ہے ہاں جی کہیں اللہ نے ذکر نہیں ہوا ہے